شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف میم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 کیا تم نصیحت نہیں پکرتے تدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه في يوم كان مقداره الفسنة مما تعبور وہی آسمان سے زمین تک کی ہر کام کا انتظام کرتا ہے پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہاری شمار کے مطابق ہزار برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا عالم الغیب یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا اللہ ہے اللہ بھی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 ہم گناہ سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں اور ہم نے موسا کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا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 ربك هو يوم كانوا فيه بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا فلا يسمعون کیا ان کو اس عمر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات اس سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں اولم یروا انہا نسوک ماء الى الارض الجوز فنخرج به زرعا تأکل منہ انعامهم وانکسهم افلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی روا کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں إِن اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا الفتح لا یم